انگوروں کا پانی نکالا جوش دیا آگ پر جوش دیا اور جھاگ نکالی اس میں کیا مردانی بھی مار <سؤال> مر <سؤال>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 پمرے. کیا زبیب کشمش کیوں؟ کیا؟ بے شک ضرب حبیب زبیب خاجا غلام فرید فرمید. یار دیمار آ سمجھ میں زبیب کشمش میں ٹھک کیا مطلب اللہ سونے دی طرف تکلیف آمن مصیبت سمجھ میں کشمش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 جا جگ ہے نا کزف تو مراد سٹے کو باہر چا سٹے جوش مار دے تلو خالی تھی وجے جھاگ ساف تھی وجے تل چٹ جھاگ ہو جگہ ہوں تال چٹ تلے باندھی مٹی جگ ادی جہے وہ مرے سے جوش جگ چڑھ سی جڑے جگ چڑھ سی وہ اتنا جوش آئے کہ باہر سٹے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 بان گیا <سلام> دیتا بار, یعنی دا کا جو رکھ ل اگ ت جوش نہیں دکھنا بخام ہو پیا, پیا نشہ مارے کسلے یعنی جسل شدت پیدا کرے تو جگ باہر سٹ دے بھی, صاف ہو جائے تھلو کیا کیا, کیا؟ <سلام> <سلام>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 تو مشکل ہے نشہ نہ دیں تو مشکل نہیں ہے. مشکر آہ, حرام نہیں استعمال کیا مشانتے مشانتے مشانتے حرام یعنی حرام اتھے اس کار ان خرمت مشروط یہ امام صاحب کا فصلہ ہے تو کیا یاد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 بلو مسکرن خامر وہ مجازن ہر مسکر کو خمر کہا گیا وہاں پر ہاں سمجھنے کی بات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 مجھ لگی گل لیکن شکل رابے میں شرطان کرنے کیا, کیا؟ ہاں بھائی دو موضوع ہیں دو موضوع شکل موضوع, ام ام موضوع, موضوع, موضوع, موضوع, موضوع اچھا شکل سالس کی شرط سی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 تے او سگرا ہوئے سگرا جی جی جی تے کوئی جی جی اے دویں جا رہے ہیں اچھا نتیجے آستے او دا نتیجہ کی آ جیا آ جزیا نتیجہ چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ ہو کی دس تو نتیجا امام صاحب دک چ لگیب نتیجہ ہر دبل خیر خیر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 اردو جی تار کو ہاں مار تو تار کو نا. اے. فرمایا ما ماشبہ تو مشابہت کی وجہ سے تلا نام پڑ گیا مار مر رہے ہیں نا مشا, مشا بہت مشابہت مشا مشابہت مشابہت کی وجہ سے کیا پڑ گیا تلا نام پڑ گیا خیر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 سکر سکار نہیں مر رہے جہان نام نہیں سکھر سمجھ تو سکر جو ہے نا بے فتحتین جی یہ کن آخری وہ مر رہے وہ نجو نا اروتابے تر کھجور وہ جنوں نے آیا نقی اور تامر کیا خیال نے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 لگتا ہو جی بچارے پریشان کھڑائیاں نہیں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 جہادہ جب حرمت سناب تو کام میں ایک دا مطلب ہے نکلے آکے اگر خود وضاحت ہونا کیتے ہیں بھی کام میں ہونے دا کی مطلب ہے کام میں ہونے دا ہے مطلب ہے کہ مستحل کافر نہیں ہونا مجھے بہت دی نہیں ہونا نہیں سمجھ نہیں آرہی نہیں جنہیں مجھے بات نہیں ہے نقی, نقی تمر علاہ ونگی سارے ہنگا, سارے ہنگا.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 آج میرا ایک تامر حالانکہ نہیں تامر جڑا اس میں جن سے ایک خشک تار ت گندوڑا سارے شامل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 شدت اسے جگ سٹ دے سمجھ لگی اشتدار اگے انہاں فرمایا ہے پمیا اتنا ضرور ہے سونے کہ بلا اللہ وہ ترب پی وے کیا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 سگریٹ ہے چپ مرے چپ چپ چپ چپ چپ چپ اس ہونے بات آپ چیشتی چلانے چیشتی استعمال چلنے استعمال آپ چلن دے ویک پہ کالا فی دور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 پھر کتے او تے کھڑے وال ہر او سامنے شہر رکھے لاڑیاں سب حرام ہوا دال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 قلت تو وفی تلاقل بدازی وقال محمد ما اسکرام کیا ہاں اگے ولا سا کے مختار فضم نوجوہ دو جی نا نال چڑھے انہوں نال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 سگریٹ انستے سرب آدھے سرب تتن تتان ہی کو دگریٹ کو تمباکو سوٹا مارا ال ہے صلح بین الاخوان فی دخان. کو دخان بھی آدھے سگریٹ کا دھواں دا دھواں دخان بھی آئے تتن بھی آدھے تباکو. تباکو کو تتن آد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 سال ساری بنگ رکھی جی کیونکہ پل جی پتہ ہے. جی تو بانگ جہے اربی والے تر مراد گا جی پودے کھڑا کشمیر والے جی جی نب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 وڑن جو کیفیت کرے وہ والا کو پیون والا کرنا ہے کھان کے نالی نے کہا ایڈا بڑا کریا ہے میں چٹا پلا